بہت سی ایسی بستیاں تھیں جو آپ کی اس بستی سے زیادہ طاقت والی تھیں جس نے آپ کو نکال دیا ہے ہم نے ان بستی والوں کو ہلاک کر دیا اور کوئی ان کا مددگار نہ تھا اس آیت کریمہ میں اہل مکہ کے لیے زبردست دھمکی اور شدید وعید آئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ ایام میں گزشتہ میں بہت سی ایسی بستیاں پائی گئی ہیں جن کے رہنے والے آپ کی بستی مکہ کے رہنے والوں سے زیادہ طاقتور اور زیادہ مال و جاہ والے تھے جب ان کے رہنے والوں نے اللہ کے رسولوں کی تکزیب کی تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا اور کوئی ان کی مدد کے لیے نہیں آیا اب جب کہ اہل مکہ نے آپ کو یہاں سے نکل جانے پر مجبور کر دیا ہے اور آپ کی تکزیب پر اصرار کر رہے ہیں تو ہم اس پر بے شک قادر ہیں کہ انہیں ہلاک کر دیں لیکن چونکہ ہم نے آپ کو رسول رحمت بنا کر بھیجا ہے اسی لیے ان کے ہلاک کیے جانے میں جلدی نہیں کی جا رہی ہے آیت چودہ میں اللہ تعالیٰ نے مومن و کافر اور موحد و مشرق کا فرق واضح کر کے مشرقین مکہ کو دعوت ایمان دی ہے اور انہیں اپنی حالت بدلنے کی نصیحت کی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص علم برہان کی روشنی میں صحیح عقیدے کا حامل ہو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والا اور صرف اسی کی عبادت کرنے والا ہو کیا وہ شخص کے مانند ہو سکتا ہے جس کے کفر و شرک کو شیطان نے اس کی نظر میں جائز اور خوبصورت بنا دیا ہو اس لیے وہ بتوں کی پرستش کرتا ہے اور اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے جواب معلوم ہے کہ جس طرح زندگی اور موت اور جنت و جہنم برابر نہیں ہیں۔ اسی طرح مومن و کافر اور موحد و مشرق برابر نہیں ہو سکتے ہیں